کیا کسی سید جماعت کو زکاة دے سکتے ہیں جو اس زکاة کو حلالہ کرا کے اپنے غریب سید ممران کو دے دیتا ہے میں پہلے ارز کر چکا فتاوہ رزبیاں میں اس کی تفصیل ہے کہ سید کو جو زکاة دینا شرن حرام سید کو لینا بھی حرام اور اس حدیث سے استدلال کیا ہمارے علماء نے کہ ایک مرتبے زکاة کی کھجوریں آئیں اس کا ڈھیر لگا ہوا حضرت امام حسن بچے تھے کھیلتے ہوئے آئے اور ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ دیں حضور کی نظر پڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام حسن سے جس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں بچہ کوئی گندے کا چھی چھی کرتے نا اس طرح حضور نے ان کے منہ سے کھجور نکالی اور ان کو کھانے نہیں دیا کہ یہ زکات کا مال مال کا محل ہے اور یہ سید کی شان کے لائق نہیں سید کو ہاشمی کو زکات نہیں دی جائے گی ٹھیک اور وہ اگر کوئی دے تو ادا نہیں ہوگی آ حضر فاضل بریلوی سے سوال کیا گا فتح رزبیہ بڑا ایمان افروز فتوا فرمائی کہ سید کو زکات دینا کیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی میری اولاد سے آدمی پریشان ہو آپ کی امداد کا مستحق ہو تو جو آدمی میری اولاد کی مدد کرے گا کل قیامت میں وہ مجھ سے اجر لے اس کے ثواب کا ضامین میں ہوں اگر کسی نے میرے اولاد کے ساتھ میں حسن سلوک کیا تو آل حضرت فرماتے ہیں جب اتنا نقد سودا کہ حضور فرماتے ہیں اس کا جامن میں اور اس کا اجر اللہ سے میں دلاؤں گا اور ایک نقطہ جو مخفی ہے کیا بات ہے امام اہل سن اس کو بھی اجاگر کر دیا فرما آپ نے کسی سید کی سید کی مدد کی تو حضور فرماتے وہ مجھ سے ملے میں اس کا جامین ہوں فرما دو باتیں ہوں ایک تو یہ کہ اجر و ثواب حضور نے اپنے ذمہ لے لیا اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے کسی سید زادی کی مدد کی حضور فرماتے وہ مجھ سے ملے میں اس کی مدد کروں گا تو گویا دیدار مستعفی بھی حاصل ہوگا حضور کے دیدار سے بھی مشرف ہوگا اور سید کی مدد کرنے کا ثواب تو اپنی جگہ ہے اب آئیے آخری صورت حال واقعی کوئی سید زادہ بھوکوں مر رہا آپ کے پاس سوائے زکوات کے کوئی مد ہے نہیں آپ بھی اتنے مجبور ہیں کوئی آپ کے پاس پیسہ نہیں ورنہ ہم عموماً سرمایہ دار حضرات کو یہ مسئلہ بتاتے کہ نیاس کا کھاتا ہوتا وہ کوئی شریف کے لیے پیسے رکھتا ہے خواجہ غریب نواز کے لیے پیسے. اس مد میں سے سید زادے کی مدد کر فرض کیجیے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ آخری صورت ہے کہ کسی زکات خیرات کے مستحق کو وہ رقم دے دی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم اسے قبول کر کے اب اس سید زادے کی مدد کر دو اب اس طریقے سے جائز ہو جائے گا مگر یہ آخری صورت ہے جب آپ کے پاس کوئی مددات موجود نہ ہو تو براہ راست سید کو زکوۃ دینا نہ ادا ہوگی نہ اس کو لینا جائز نہ آپ کو دینا جائز